اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے اور جو اپنی مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی را سے بہت الگ ہو جاؤ